اور ہرگز تم سے یہود اور نصار راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دیں کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور یہ سننی والے کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اے نہ مددگا